اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو پھر اگر تم پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف سری پہنچا گیا ہے